khush ho khuzur se pao sab naama a'udhu billahi minash shaitani rjeem بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايامم مَاعْدُدَات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَنَ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَأْمِيمٌ مِسْكِين وَمَن تَطَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو تفسیر اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے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 کہ اگرچہ مسافر و مریض کو افطار کی اجازت ہے لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے سل الحبیب فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم علی ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درو شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات عجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ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 تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول محول. خدا کے کرم سے خدا کی عتا سے نہ دشمن, دشمن سکے گا چھوڑا خدا. مدنی ماحول سلو الحبیب صلی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی دیکھا آپ نے ایک اسلامی بھائی کے سنت تو بھرا مدنی ہولیا اپنانے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 رعف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب تھا دری اصنا ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائی تو محبوب خدا طواب نبوت کے آفتاب جناب رسالت معاب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 چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں پیارے پیارے مالک اجز وجل ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرمان آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو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 اپنی اصلاح کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلیۃ و سلام علی سید المرسلین۔ جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ما هو اهل۔ یا الہی رحم پر معام صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل کل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدے بلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم ہدا کے واسطے صدق صادق کا سدخ صادق کل اسلام کر بے وضب غازی ہو قادم اور رضا کے واسطے بہر مارو کو سری مارو دے بے خود سری جن حق میں گنجنے دے با کے واسطے بہر شبلی شیرے حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک اب دے واحد دیریا کے واسطے بل پرا کا صدقہ کر غم کو فراہ دے حسن و سان بل حسن اور بے سانگا کے واسطے قادری کر رت قادری قادریوں میں اٹھا قدر ابدل کادرے قدرت نما کے حسن احسن آسن وا ہون سے دے رزق حسن بندے رضا تاج اسیا کے واسطے نسوابی صالح کا صدقہ ہو من سور رکھ دے حیات دین محیے موہے فضا کے واسطے تورے ارپالو لو ہم بہا دے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بہر عبرا ہم پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خالا دل کو دیا دے رو ای کو جما شہ یا مولا جمال اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے پانی فضل اللہ سے حسا گدا کے واسطے تین دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق, عشق انتما کے واسطے ہم آلے محمد کے لیے کر شہید عشق ہمز پیشوا کے واسطے دل اچھا تن اچھا کو اچھا سفرا جان کو پور نور کر اچھے پیارے شم سے بدر الا کے واسطے دو جہاں میں خاد میں رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مقتدا کے, کے واسطے کر احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے پور دیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہدیا دین پیرے باسفا کے واسطے احینا کے دین دنیا سلام بھی سلام پادری اب دوسلام اب دیر رضا کے واسطے کے احمد میں عطا کر چشم تر جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سو دی جگر یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے آیا تے عز علم و عمل اب وہ عرف عافیت مجھ بے نواز کے واسطے آمین آمین آمین بجا ہند نبیل امین, آمین صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لحق لا إله إلا الله محمد رسول الله خشو وخزو سيطان سبنا عن ذلك نہاری روشا یا ای